منسارہ جی وحتہ بحدی الدین احمد آج بھی ان میں اللہ عقیدے کے درس ہوگا اور آج کے درس میں انشاءاللہ اللہ دعا کی اہمیت اور دعا کے احکام اور مسائل ذکر کریں گے اور اسی میں استعانہ اور استغاثہ کے معنی اور اس کی وضاحت کریں گے کہ ہم لوگ دعا کس طرح مانگے کیونکہ بدعات میں بہت ساری بدعات ہیں اور استعانہ مدد مانگنے کی طریقہ کیا ہے کس سے مدد مانگنا چاہیے اور کون مستحق ہے اور مدد مانگنے کے جو احکامات ہیں وہ بھی انشاءاللہ ذکر کریں گے تو آج کے جیسا کہ عقیدے کے درس ہے اور ہر ہفتہ کوئی نہ کوئی مسئلہ اور موضوع ذکر کیا جا کیا جاتا ہے اور کئی درس تقریباً یہ مسائل ذکر کیا جاتا ہے جو اسلام میں توحید میں ایمان میں جو خلل پیدا کرنے والی امور خلل پیدا کرنے والی چیزیں جو توحید میں خلل پیدا کرتی وہ ذکر کیا جاتا ہے اس میں بہت سارے مسائل ذکر کیا گیا جادو کہانت کرنا غیر اللہ پر قسم کھانا یہ اسی طرح اس میں توسل کرنا تبرک کے مسائل اور یہ جھاڑ پھونک کے مسائل تعویز پہننا اور اس کے علاوہ بہت سارے مسائل ذکر کیا گیا ہے آج یہ اس بات پہ یہ آخری درس رہے گا یعنی اس بات پہ یہ باب باب و نواقد ایمان کے نواقض اور اس سے ختم کرنے والی امور اور اس کے بعد انشاءاللہ نیا یعنی وہی عقیدہ کے دروس رہیں گے لیکن ارکان الامان یا کچھ اور ابواپ آب کے ساتھ انشاءاللہ پیشہ کریں گے تو آج کے درس میں یہ دعا کی اہمیت اور دعا کے مسائل آج کے درس میں زیادہ فقی مسائل نہیں ذکر کریں گے دعا کے بہت سارے مسائل ہیں اور سب کے تعلق فقہ سے وہ زیادہ ہم ذکر نہیں کریں گے اشارہ کچھ کریں گے میرا جو زیادہ اس میں جو دھیان رہے گا یہ جو اس سے عقیدے سے اس کا تعلق ہے یعنی جو غلطی عقیدے میں غلطیاں ہوتی ہے وہ ذکر کیا جائے گا تو دعا کیا ہے دعا عربی لفظ ہے دعا یا تو وہ طلب ہے یا تو پکار یعنی یا تو یہ انسان طلب کرتا ہے تو اس کو بھی دعا کرتے ہیں یا پکارتا ہے تو اس کو بھی دعا کرتے ہیں یعنی انسان جب طلب کرتا ہے اللہ سے دعا کرتا ہے یعنی اللہ کو ایک پکارتا ہے اور اللہ سے مدد مانگتا ہے تو عربی دونوں میں استعمال کرتے ہیں طلب میں بھی اور مدد مانگنے میں بھی یہی اصل دعا کے جو اصل لفظے ہیں اور شرعی اصطلاح میں یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و کے اللہ سبحانہ و سے کوئی دنیاوی یا اخروی کام یا کوئی چیز مانگنا یہ اسی کو دعا کہتے ہیں اور استغاثہ کے معنی کیا ہے استغاثہ غوث سے ہے غوث بھی مدد کو کہتے ہیں تو آج کل جیسے کہ ہم لوگ بہت سے لوگ عقیدہ رکھتے غو اعظم اور الگ کیونکہ کہتے ہیں کہ یہ میرا مدد اور میری حاجت پوری کرتا ہے تو استغاثہ غو سے ہے اور استغاثہ خاص کر خاص کر مصیبتوں میں استعمال کرتے ہیں انسان یعنی اگر کوئی مصیبت میں ہے تو مدد اسی میں مانگنا ہے اس کو کیوں استغاثہ کہتے ہیں اور اسی طرح استعانہ جو تیسرا لفظ ہے استعانہ یعنی یہ مدد مانگنا یعنی مدد مانگنا اللہ سخان و سے اور استعنا عموماً خیر اور شر میں دونوں ہوتا ہے استعانہ عموماً دونوں میں ہوتا ہے خیر میں بھی اور شر میں تو یہ معانی ہے اب اس کے بعد یہاں مسئلہ آتا ہے کہ دعا کی کیا اہمیت ہے اور استعانۂ کی کیا اہمیت ہے اس کی بڑی اہمیت ہے شکر کرے استعانہ کی بہت بڑی اہمیت ہے اسلام میں دعا کے کیونکہ انسان جب بھی دعا مانگتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی سے طلب کرتا ہے کہ اللہ اس کی مصیبتیں دور کرے تو اس لیے دعا مانگنا چاہیے اور انسان جب بھی پریشان ہو تو اس کے لیے واجب ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و سے دعا طلب کرے دعا کرنے کے بہت ساری فضائل ہے یہ کچھ, فضائل ابھی کچھ دیر بعد ذکر کریں گے یہاں مسئلہ جو دوسرا ہے کہ یہ عقیدے سے اس کے کیا تعلق ہے یعنی دعا کرنا وہ اسے عقیدے سے کیا تعلق ہے اس کے بڑا تعلق ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں دعا کیوں عقیدے میں ذکر کیا جاتا ہے آپ دیکھو گے عموماً عقیدے کی کتابوں میں یہ مسئلہ ذکر کرتے حالانکہ زیادہ تر یہ فقہ سے زیادہ اس کا تعلق ہے لیکن عقیدے کی کتابوں میں اس لیے ذکر کرتے ہیں کیونکہ یہ دعا ایک بڑی عبادت ہے اور جیسا کہ بار بار بتایا گیا کہ عبادت صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے لیے ہونی چاہیے اگر انسان یہ دعا یا کوئی عبادت نماز ہو روزہ ہو یا کوئی عبادت اگر انسان اللہ کے ساتھ کسی اور کے لیے کرتا ہے یعنی اللہ کے لیے بھی کرتا ہے اور دوسرے کے لیے بھی کرتا ہے تو اس کو کیا کہا گے اس کو بتا کہ یہ شرک ہے تو اسی طرح دعا بھی ایک بڑی عبادت کوئی چھوٹی عبادت نہیں ہے بلکہ یہ بہت بڑی عبادت ہے اسی لیے اگر کوئی انسان اسی میں غلطی کرتا ہے تو گویا کہ وہ کیا ہے وہ شرک کے کام کی ہے اور وہ اس کی دعا قبول نہیں کریں گے تو دعا اسی لیے اس کے تعلق ہے عقیدے سے کیونکہ پہلے یہ ہے کہ یہ عبادت ہے اور یہ عبادت خالص اللہ سبحانہ و کے لیے ہی ہونی چاہیے اسی طرح اس کا دوسرا تعلق یہ ہے کہ دعا میں انکساری انسان ظاہر کرتا ہے عاجزی ظاہر کرتا ہے اور جس سے طلب کرتا ہے اس کی تعظیم کرتا ہے اور یہ تعظیم اگر کسی کو کرنے لائق ہے تو وہ اللہ سبحانہ و مکمل تعظیم تو صرف اللہ کی ہونی چاہیے انسان دوسرے کی تعظیم اللہ کے رسول کتاب کو بھی کرتا ہے لیکن جس طرح اللہ کو کرتا ہے وہ دوسرے کو نہیں کرتا تو اللہ کی تعظیم اور انسان عاجز انکساری اور مسکینی یہ ظاہر صرف اللہ کے لیے کرنا چاہیے تو اس لیے یہ بھی عقیدے سے اس کے تعلق ہے اور باقی جو مسائل جب ذکر کریں گے تو ان اور اس سے واضح ہوگا اس کے بعد آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ دعا کے کچھ پہلے احکامات ذکر کریں گے پھر اس کے بعد اس میں غلطیاں ذکر کریں گے کہ لوگ عقیدے یہ دعا میں کیا غلطیاں کرتے ہیں کچھ غلطیاں شرک ہے کچھ غلطیاں شرک نہیں ہے بداعت میں ہیں وہ انشاءاللہ شاء مختصر انداز سے ذکر کریں گے اس سے پہلے کچھ احکامات ذکر کریں پہلے یہ ہے کہ دعا کرنے سے کیا فائدہ ہے دعا کرنے سے بہت سارے فوائد آپ لوگ خود جانتے ہیں سب سے پہلے فائدہ کیا ہے کہ انسان جب دعا کرتا ہے تو عبادت اللہ کی کرتا ہے بلکہ عبادت کے اصل مغز یہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اب دعا ہو کہ دعا ہی عبادت ہے یعنی دعا اصل وہی عبادت ہے کیونکہ دعا کے معنی کیا بتایا گیا بتا گئے کہ دعا کے معنی کہ انسان اللہ سے خیر طلب کرتا ہے آپ جب اللہ سے مانتے ہیں کہ اللہ مجھے یہ دو وہ دو تو آپ خیر طلب کرتے ہو کہ نہیں تو اس لیے خیر طلب کرتا ہے تو یہی اصل عبادت کے منشاہ ہے آپ جب نماز پڑھتے ہو کیوں پڑھتے ہو اس لیے کہ اللہ سبحانہ فان و آپ کے حاجات پوری کرے تو یہ بھی ایک قسم کی دعا ہے یعنی آپ زبان سے تو نماز میں تو دعا کرتے ہو اور اسی طرح بدن سے بھی دعا کرتے ہو نماز پڑھتے ہو یعنی اشارہ کرتے ہو اللہ سے کہ مجھے تمہارے پاس جو بھی خیر ہے مجھے دو تو اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا اصل عبادت کے مرض اور اصل عبادت دعا ہی ہے تو دعا اصل عبادت ہے اور عبادت کے سب سے اہم قسم ہے دوسرے فائدے یہ ہے کہ انسان جب بھی دعا کرتا ہے تو یہ ایسا کہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم محروم ہو سکتے ہیں اللہ میری دعا قبول نہیں کرتے کہیں گے غلط ہے بلکہ جب بھی انسان دعا کرتا ہے تو وہ ضرور اس کو اللہ سعود اس کی دعا قبول کرتا ہے کسی بھی شکل میں اور یہ ذکر کریں گے ہم لوگ آج کل سمجھتے کہ جو دعا ہم مانگتے وہی ملنا چاہیے نہیں بلکہ دعا قبولیت کی تین یا چار شکل ہے اور یہ آخری میں ذکر کریں گے یا کویا تو اللہ آپ کو وہی چیز دے دے کچھ اور دے دے اور اس کے اور صورتیں ہیں تو انسان جب بھی دعا کرتا ہے تو یہ نہ کہے کہ میں محروم ہوں یا اللہ میرے دعا قدم قبول نہیں کی ہے آپ جب بھی دعا کرتے چاہے اولاد کی دعا کرتے ہو تو اس میں ثواب آپ کو ملا ہے اسی لیے انسان کسی بھی حالت میں صفر واپس نہیں آتا حدیث ص اللہ کے رسول فرمت ان اللہ حیثیت کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے شک اللہ حیا یعنی شرم اور سطر پسند کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالی یہ شرم کرتے ہیں ان کہ کسی ایک بندے کو صفر یعنی اس کے خالی ہاتھ اس کو اس طرح واپس کرے جب انسان ہاتھ اٹھاتا اللہ کے لیے کچھ نہ کچھ اللہ سبحانہ و تعالی اس کو ضرور دیتا ہے تو اسی لیے انسان جب بھی دعا کرے تو نہ کہے کہ میں محروم ہوں بلکہ اللہ سلحان و تعالی دیتے اور مزید وضاحت اللہ کریں گے اسی طرح دعا کے بہت سارے فوائد ہیں فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان اللہ سے قریب ہو جاتا ہے اب خود تجربہ کرو جب انسان ہر روز صبح شام نماز میں اور ہر وقت میں اللہ سے دعا مانگتا ہے تو احساس کرتا کہ میں اللہ سے قریب ہوں اور جس دن گزرتا انسان دعا نہیں کرتا ہے یہ احساس ہوتا کہ میں اللہ سے دور ہوں تو انسان جب دعا کرتا تو اللہ سے قریب ہوتا ہے اور دعا جب نہیں کرتا تو دور ہٹ جاتا ہے چوتھی یہ بھی فائدہ ہے انسان جب دعا کرتا ہے تو اللہ خوش ہوتے ہیں دنیا کے معاملہ الٹا ہے آج کل دنیا میں کیا ہے اگر آپ کسی سے کچھ بھی مانگو گے تو کیا ہے وہ ناراض ہوتا کہ نہیں ایک بار آپ کو دے دیں گے دو بار دے دیں گے تین بار اس کے بعد کیا کہیں گے کہیں گے کتنا بار مانگو گے کتنا لالچی تم آتی ہو لیکن جب انسان اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ زیادہ خوش ہوتے ہیں حدیث و اللہ کے رسول فرماتے مل لم اللہ اکبر کی جو اللہ سے سوال نہیں کرتا ہے تو اللہ سفان و تعالی اس پر ناراض ہوتا ہے بلکہ اللہ فرماتے وقال اور ابو کم اسجبل کم کہ اللہ سفان و تعالیٰ فرماتے کہ تم لوگ میری میری دعا کرو مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں اللہ نے وعدہ کی پھر اللہ فرماتے آگے ان الدین استقبیر عبادتی کہ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں اللہ فرماتے وہ لوگ جہنم کے مستحق تجربہ سوال نہیں کرو گے اللہ سے تو انسان جہنم کے مستحق بنتا ہے اور سوال کرو گے تو اللہ سے قریب ہو جاؤ گے اور اللہ سبحانہ ہوتا انسان کو وہی چیز دیتا ہے یا اسی چیز اچھی چیز دیتا ہے جو انسان مانگتا ہے اس کے بعد یہاں سوال آتا ہے کہ یہ دعا جب بھی انسان مانگے تو پھر اس کے کیا شروط ہے دعا کے چند شروط ہے میں چند ذکر کروں گا کیونکہ یہ بتایا گیا کہ فکری درس نہیں عقیدہ کی درس ہے یعنی اس میں زیادہ فقہ کے مسائل ذکر ذکر نہیں کریں گے یہاں زیادہ عقیدے کے مسائل ذکر کریں گے تو چند مسروت ہے سب سے پہلے شرط اللہ کے لیے اخلاص ہونا چاہیے کہ جب بھی انسان دعا مانگے تو صرف اللہ سے مانگے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے یہ انشاءاللہ یہ مسئلہ تفسیر کے ساتھ ابھی آئے گا تو یہ پہلا شرط ہے اور جو اللہ کے ساتھ شرط کرتا اس کے دعا اللہ قبول نہیں کرتے ہیں دوسرا شرط یہ انسان جب اللہ سے دعا مانگتا تو پھر یہ ہونا چاہیے کہ وہ اس کی روزی اس کے کھانا پینا لباس سب کچھ حلال ہو اگر انسان حرام میں ملوث ہو تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے. کیا دلیل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان تو بول لا بلو اللہ طیبا کہ اللہ سبحانہ و تعالی پاک ہے اور پاکی چیز کو اللہ قبول کرتے ہیں پر اللہ کے رسول حدیث میں ایک ذکر کی کہ ایک آدمی دور دراز سفر کرتا ہے تھکے ہوئے آتا ہے پریشان ہو کر اور یہاں ہاتھ اٹھا, اٹھا اٹھا کے دعا کرتا کہ عرب یا, یا رب اللہ کے رسول فرماتے ہیں لیکن اس کے حال یہ ہے کھانا پینا لباس سب کچھ حرام ہے تو ایسے بندے کے لیے اللہ کبھی قبول نہیں کریں گے اسی لیے ہم لوگ آج کل یہی شکایت کرتے کہ اللہ میری دعا نہیں قبول کرتے ہیں کہیں گے تمہارے اندر خلال لینے کے اللہ کے اندر کوئی کہتے یار میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں لیکن اللہ نہیں دیتے کہیں گے یہ غلط ہے آپ کے اندر کوئی نہ کوئی کمی ہے اسی لیے اللہ دعا نہیں قبول کرتے ہیں آپ اپنے حالات کو صحیح کر لو تو اللہ ضرور فوراً قبول کریں گے نمبر تین تیسرا شرط یہ ہے کہ انسان جب بھی دعا مانگے تو پھر پکی یعنی ارادہ کر کے مانگے عظم کرے یعنی مسترم اتنا متبن نہ رہے جیسا کہ بہت سے لوگ مانگتے ہیں عادت بن تو اس لیے مانگ رہے ہیں دل لگا کے نہیں مانگتے دل زمین نہیں کرتے آپ کو مانگنا ہے تو آپ دل لگا کے مانگو کیونکہ اللہ کے کی رسول فرماتے کہ اللہ سہا اللہ۔ اللہ سات ایسی دعا قبول نہیں کرتا ہے اس دل سے جو دعا نکلتی ہے جو غافل انسان ہو آج کل ہم لوگ یہی حال عادت بن گئی نماز بعد یہ دعا پڑھنا ہے اب سلام کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا لے وہی دعا روز مانتا ہے اور سمجھ نہیں پاتا کہ میں کیا مان رہا ہوں سجدے میں وہی دعا ہمیشہ خود بخود نکال آتی ہے تو یہ دعا قبول نہیں ہوگی آپ دل سے نکالو دل سے اور یہ مثالیں بار بار کہا جائے جیسا کہ لوگ عمر میں جاتے ہیں اور عمرے میں ایک کتاب دعا آ خرید لیتے ہیں عربی نہیں سمجھتا ہے وہی کتاب پڑھ پڑھ کے دعا طواف کرتا ہے بھئی آپ نہیں سمجھ پاتے تو کون سی دعا یہ ہے اس لیے دعا آپ دل سے مانگو اور پکا ارادہ کر لو اور جزم بھی کرنا چاہیے جزم یعنی انسان یہ نہ کہ اے اللہ اگر تو دینا چاہتا تو دے دو نمت دو نہیں اللہ سبحانہ و کو کو نہیں کہتا یہ غلطیوں میں انشاءاللہ ذکر کریں گے اسی طرح انسان جب بھی دعا مانتا ہے تو حرام دعا نہ مانگے اور یہ انشاءاللہ غلطیوں میں آئے گا کہ بہت سے لوگ محرمات کی دعا مانگتے ہیں بہت سے لوگ جب دعا کرتے ہیں تو اس کے لیے خاص تیاری یا کچھ اہمیت نہیں سمجھتے ہیں دل لگا کے نہیں دانگتے ہیں تو اسی لیے یہ چند تقریباً چند شروط ہے جو دعا کے ہیں انسان حرام دعا نہ مانگے انسان بدعات نہ کرے انسان حرام سے دور رہے خالص اللہ سے مانگے اور اس کے علاوہ اور شروط ہے وہ اس پر عمل کرنا چاہیے اس کے بعد آئیے دیکھ دعا کے کچھ آداب ہے. یعنی شروط و لازم ہے اس کو کرنا ہر حال میں ضروری ہے نہیں کرو گے تو دعا اللہ قبول نہیں کرتے اور جلد بازی بھی نہیں کرنا چاہیے وہ بھی شروط میں ہے آئے گا انشاءاللہ شاء بازی نہیں کرنا چاہیے انسان کچھ کرنا چاہتا ہے ایک بار دو بار دعا کر کے بس ختم کر دے کہ اللہ قبول نہیں کرتے غلط ہے یہ آئے گا ان غلطیوں میں اس کے بعد کچھ دعا کے آداب ہیں اگر انسان یہ آداب پر عمل کرے گا تو اچھی بات ہے نہیں کرے گا تو حرج نہیں لیکن افضل و اکمل دعا قبول ہونے کے لیے یہ آداب پر عمل کرنا چاہیے آدم میں بہت سارے آداب ہیں ایک ادب یہ کہ انسان جب بھی دعا مانگے تو اللہ سبحانہ ہوتا کے اسماء خسن صفات اللہ کے ذریعے سے مانگے اور یہ توسل میں ذکر کیا گیا یعنی انسان جب اللہ سے دعا مانگے نہیں کہ اے اللہ مجھے یہ دو فوراً پہلے اللہ کی تعریف کرو اللہ کے نام لے, اچھے اچھے لے کر اچھے کر تم پکارو اے اللہ تو مغفرت کرنے والا ہو میرے گن گناہو مففرت کر اے اللہ تو روزی دینے والا تو اس طرح تعریف کر کے پھر مانگو اسی طرح آدام یہ ہے کہ انسان جب بھی دعا کرے تو شروع میں اللہ سبحانہ و تعالی پر حمد و ثناء کرے اور اللہ کے رسول پر درود بھیجے شروع میں آخر میں یہ آئے گا کہ بہت سے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں اور دعا اس طرح نہیں کرتے ہیں اسی طرح آدام یہ ہے کہ انسان جب بھی دعا مانگے تو وضو کر کے دعا مانگے کیونکہ یہ عبادت ہے اور آپ جب عبادت وضو کے حالت میں کرتے تو اور مقبول ہے قبلی کی طرف رخ رو کر کے دعا مانگنا چاہیے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا چاہیے اور اس کے علاوہ بہت سارے آداب ہیں اور بار بار تکرار کرنا چاہیے آپ کوئی چیز کی ضرورت ہے تو اللہ سے ایک بار نہیں دو بار نہیں سو بار مانگو وہی ریپیٹ کرو بار بار اور الحاق کرو رو رو کے آجی اظہار کرو اور بسکینی اللہ کے سامنے اس حالت پہ مانگو کہ اللہ تمہاری حالت دیکھ کر ترس کھائے آج کل دنیا میں ہم اگر کسی سے مانگنا چاہتے ہیں اور یہ سب ضروری ہے انسان ایک بار نہیں مانتا ایک بار دو بار پھر اگر ہٹ جاتا پھر اس کو یاد آتا کہ یہی کرتا ہے میرا کام تو انسان اس کے سر پہ لگ جاتا ہے تو انسان یہ آداب ہے اس پر عمل کرنا چاہیے اور اوقات کی بھی اہمیت دینی چاہیے کچھ اوقات ہیں دعا کے اس میں اللہ دعا زیادہ قبول کرتے ہیں جیسا کہ معروف ہے کہ جمعے کے دن اس ایک گھڑی ایسی ہے جو اللہ دعا قبول کرتے ہیں اور زیادہ تر یہ زیادہ صحیح یہ ہے کہ اثر سے مغرب کے درمیان ہے سجدے کے حالت کی دعا سجدے کے حالت میں انسان بارش نازل ہونے کے وقت سجدے کی حالت میں آدھی رات یعنی رات کے تہائی آخری تہائی میں یہ دعا قبول ہے افطاری کے وقت روزے دار کے دعا اذان اور اقامت کے درمیان اور اس کے علاوہ بہت سارے اوقات اللہ کے رسول نے ذکر کی ہیں اسیل اسی لیے اس پر عمل کرنا چاہیے اگر انسان اس پر عمل کرتا ہے تو انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری حاجت پوری کریں گے یہ کچھ مثال میں نے ذکر کی ہیں اب انسان شاء آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ غلطیاں کیا ہوتی ہے بہت سے لوگ دعا میں بہت سے غلطیاں کرتے ہیں یہ غلطیاں جیسا کہ بتایا گیا ہے کچھ شرک ہے اور کچھ شرک اکبر ہے اور کچھ شرک اثر ہے اور کچھ شرک اثر اکبر نہیں لیکن بدعات اور خرافات میں ہیں اور کچھ اعمال ایسی غلطیاں ہیں جو لوگ اگر نہیں کرتے ہیں کرتے ہیں یہ غلطیاں تو معاف ہے یعنی گناہ اس کو نہیں کہیں گے بھائی چل میں ذکر کروں گا سب سے پہلے یہ ہے جو غلطی ہوتی ہے اور سب سے بڑی غلطی یہ ہے انسان بہت سے لوگ اللہ سبحانہ و کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتے ہیں یا تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارتے ہیں اور یہ مسلمانوں میں بہت ہی ان کے کی تعداد آپ اگر دیکھو گے تو اکثریت ہی ہے تو تو کریں گے اللہ سے تو مانگیں گے لیکن موقع ملے گا تو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگیں گے کوئی پیر ہو یا کوئی ولی ہو کوئی مردہ ہو یا کوئی زندہ ہو یا اللہ کے رسول ہو یا کوئی فرشتہ ہو سے بھی مانتے ہیں اور دیکھا جاتا ہے بہت سے لوگ بابا سے اولاد مانتے ہیں بہت سے لوگ پتہ نہیں کیا کیا مانتے ہیں حالانکہ یہ شرک ہے اور قرآن میں بار بار اس کو تردید کیا گیا ہے کہ جب کوئی دعا کرو تو کس کو دعا مانگو کس سے اللہ سے وہ کال رب کو کہ تمہارا رب نے یہ کہا کہ میری دعا ہے مجھ سے دعا مانگو نہیں کہا کسی اور سے اور اللہ سبحانہ و تعالی قرآن میں اور بتائی ہے کہ کیا ہے کہ اللہ سان سے دعا مانگو اور اگر انسان دوسرے سے دعا مانگتا ہے تو کفر کے کام کی ہے اللہ کے رسول خود ہی حضرت عبداللہ بن عباس کو سکھائی اذا اسألت فاسأل اللہ کب کبھی جب بھی سوال کرنا ہے تو صرف اللہ سانا ہی سے سوال کرو تو دعا طلب کرنا تو صرف اللہ کے لیے بہت سے لوگ بتا کہ کفر اور شرکت کام کرتے ہیں اللہ سے تو مانگتے ہیں سجدہ نماز میں تو مانگیں گے سال میں کبھی اور اس میں چلے گئے سال میں کبھی کسی درگاہ میں چلے گئے طواف کرنے کے بعد بابا پیر جو دفن ہو یا جو زندہ ہو اس سے بھی ایسے مانگنے لگتے ہیں جو ایسی چیز ہے جو وہ نہیں لگ سکتا دیکھیے انسان مردے سے کوئی چیز قلم نہیں کر سکتا ہے یہ اتفاق اولا مانگ یعنی اگر کوئی انسان سامنے مردہ ہو تو آپ اس سے کچھ بھی نہیں مانگ سکتے ہو حتیٰ کہ آپ اس سے ایک قلم یا ایک کاغذ بھی آپ اس سے نہیں مانگ سکتے ہو اور مانگنا حرام ہے اگر انسان جہالت میں کرتا ہے تو اس سے اخبار اور اگر انسان یہ عقیدہ کرتا ہے کہ یہ اٹھ کر دے سکتا ہے اس کے اندر طاقت ہے مرنے کے بعد تو یہ شرک ہے اور اس سے بچنا چاہیے اس میں جو غلطی لو لیکن جو زندہ ہوتا ہے اگر کوئی انسان زندہ ہو تو اس سے ہم مدد مانگ سکتے ہیں کہ نہیں اس سے استعانہ اور استغاثہ کر سکتے ہیں یعنی کسی انسان اگر زندہ ہو تو ہم اس سے مدد مانگ سکتے ہیں لیکن کیا ایک بڑا شرط ہے کیا شرط ہے کہ ایسی چیز مانگے جو وہ بلا سکتا ہے اور جو چیز عموماً وہ نہیں کر سکتا ہے اس سے مانگنا شرک بھی ہے مثال ہے آپ کے سامنے آپ کے بھائی بیٹھا ہو اور سے کہہ دو یہ موبائل اٹھا کے مجھے دے دو قرآن اٹھا کے مجھے دے دو انسان معذور ہوتا ہے تو اپنے کسی سے کہتا ہے مجھے مجھے باہر لے چلو مجھے کھانا کھلاؤ کچھ بھی مانگتا ہے تو جائز ہے مدد مانگو بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو حکم دی تعاون والری وہ و ہوا بر اور خیر کے کاموں میں تعاون کرو ایک دوسرے کے مددگار کر ایک دوسرے ہی مسلمان ایک دوسرے کے معاون بنے جب بھی اس سے مدد مانگے تو مانگے تو وہ بات ماننی چاہیے استعانہ اور استغاثہ کر سکتا ہے استعانہ بتایا گیا کہ عام ہے خیر اور شر میں انسان مدد مانگتا اس کو استعانہ کہتے ہیں اور صرف مصیبتوں میں مدد مانا مصیبتوں سے بچانے کے لیے اس کو عربی میں استغاثہ کہتے ہیں اگر آپ مصیبت میں ہو بیماری یا کوئی کوئی چیز آپ کے سر پہ گر پڑا مثال کے طور پر کوئی مصیبت آ گئی, تو انسان فریاد اور انسان مددگار یا مدد طلب کر سکتا ہے لیکن کس سے زندہ والوں سے بس مردوں سے نہیں اور یہ پہلے شرط ہے کہ مردوں سے صرف مانگ سکتے ہیں دوسرا شرط وہی چیز مانگنا چاہیے جو وہ کر سکتا ہے لیکن اگر یہ انسان کے ابس کے نہیں ہے تو مانگنا شرک ہے مثال کے طور پر کوئی جیسا کہ ہم لوگ کیا ہوتا ہے بابا کے سامنے چلے گئے میرے اولاد نہیں ہوتے آپ مجھے اولاد دے دو مانتے ہیں لوگ کہ نہیں آج کے لیے متشر نانا بابا ہے کون بابا کس کے بابا کے پاس جاتے ہیں میرے اندر میرے والد پوت ہو گئے آپ اس کو زندہ کرائیے یا میرا بچہ پوت ہوگا اس کو زندہ کرائیے یا میرے یہ اندر ہے یہ آپ جو میری یہ بات چھپی ہوئی میرا سامان غائب ہو گئے اس کو نہیں کراؤ یہ انسان نہیں کر سکتا اگر لوگ کرتے تو جادو کے ذریعے سے کرتے اور یہ بھی تو غلط ہے تو اسی لیے انسان مردے سے وہی چیز مانگ سکتا ہے جو کر سکتا ہے اور باقی چیز مانگنا حرام ہے اور خاص کر اور میتوں سے مانگنا تو اور بڑا شرک ہے اگر انسان غیر اللہ کو پکارتا ہے اور مانگتا اس سے تو یہ شرک اکبر ہے اور کفر ہے اسی لیے شرک اکبر اور کفر یہ انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اس کو دوبارہ کلمہ پڑھ کر دوبارہ اپنے ایمان کو مضبوط کرائے یہ غلطی یہ ہے دوسری غلطی یہ ہے کہ بہت سے لوگ اللہ سے مانگیں گے بابا پیر سے نہیں لیکن اللہ سے ڈائریکٹ نہیں مانگتے ہیں واسطہ لگاتے ہیں اور یہ توسل وسیلے کے مسائل تفصیل کے ساتھ گزر چکا ہے وسیلہ لگانا بتا کے کہ اس میں کچھ اقسام جائز ہیں اور بتا کہ جائز ہے کہ انسان اللہ کے اسما وسو کے وسیلہ لگائے انسان آج کی ساری ظاہر کر کے اللہ سے مانگے اپنی نیکیاں ظاہر کر کے بتا کے پھر انسان اللہ سے مانگے یہ جائز ہے لیکن اس کے علاوہ نسان اگر کسی پیر کو واسطہ لگاتا ہے اللہ کے رسول کو واسطہ لگاتا ہے کسی فرشتے کو واسطہ لگاتا ہے تو یہ بتایا گیا کہ یہ شرک ہے اور شرک اصغر ہے بتایا گیا یہ تقریباً تسر کے درس میں یعنی انسان بہت سے لوگ کیا مانگتے ہیں اللہ سے ڈائریکٹ نہیں مانگیں گے کہ اللہ یہ پیر کے برکات سے مجھے یہ دو یا اللہ کے رسول کے ذات مبارک سے مجھے یہ دو بتایا گیا کہ یہ اس کے کوئی صحیح دلیل نہیں ہے اللہ کے رسول سلم جب بھی صاحب کرام کو سکھاتے تھے کیا کہتے تھے ڈائریکٹ اللہ سے مانگو اور اللہ کا رسول کبھی نہیں کہا کہ تم اس کے واسطہ لگا اس کے واسطہ اور اس میں مثالیں بھی دی گئی کہ لوگ کہتے سیڑھی جینا ضروری ہے آپ اللہ تک آسانی سے کے ساتھ نہیں پہنچ سکتے ہو کہیں کہ نہیں پہنچ سکتے ہیں کہیں کہ غلط ہے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگو اللہ فرماتے ہیں قرآن کی آیت ہے وہ ادا سال کے کہ میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو آپ کیا بتاؤ مت بتاؤ کو لے لو بلکہ دعا کہ جب بھی دعا کرنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کو دعا قبول کرتا ہوں نہیں کہا کہ میں اس کے دعا قبول کرتا اگر وہ بڑا نیک صالح انسان کے واسطہ لگاتا ہے یہ غلط ہے اور مثالیں بھی دی گئی ہیں کہ اگر کوئی انسان کوئی دو انسان کے دو, دو مالک ہوتے ہیں ایک کمپنی میں ایک کمپنی ایک مالک کے پاس انسان ڈائریکٹ گھس کے اس سے اپنے آدات ہاں اپنی باتیں کر سکتا ہے اور دوسرا اس کے پاس کوئی سیکرٹری بیٹھے دیتا تو کس کو ہم لوگ اچھا مانتے ہیں پہلے والے کو کہ دوسرے والے کو کس کو اچھا مانتے ہیں پہلے والے کو کی؟ کیونکہ کہتے ہیں یہ تو ڈائریکٹ سب سے ملتا ہے یہ ہم لوگ جو بھی بات کرنا چاہتا ہے کے بیٹھ جاتا ہے اور دوسرا گھمنڈی جب بھی ہم لوگ کچھ کرنا چاہتے کہتے اس سے واسطہ آپ ٹائم لے لو تو انسان دنیا کے حق میں اس کو بہتر کہیں گے اور اللہ کے حق میں وہی برا مثال دیں گے تو غلط ہے اللہ سبحانہ قریب ہے جو بھی آپ مانگنا چاہتے ہو مانگو اسی لیے واسطہ لگانا یہ شرک اثر ہے جیسا کہ علماء نے کتابوں کتابوں میں ذکر کی ہے شرک اثر ہے لیکن اگر انسان عقیدہ رکھتا کہ یہ کر سکتا ہے تو یہ شرک اکبر بھی ہو سکتا ہے اسی طرح تیسرے غلطی یہ ہے کہ بہت سے لوگ دعا مانگتے ہیں یعنی اللہ سبحانہ سے دعا مانگیں گے لیکن فوراً مایوس ہو جائیں گے یعنی اب دیکھو گے مصیبت آ تو عادت نہیں ہے اس کی عادت دعا مانگے اس لیے اس سے پہلے یہ غلطی ہے کہ بہت سے لوگ دعا مانگتے ہیں کب صرف مصیبتوں میں اور جب خوشحالی ہوتی ہے تو بھول جاتے اللہ کو اور اکثر مسلمان تو یہی ہے دیکھو گے نمانے پڑھیں گے کب پڑھیں گے جب کوئی جمعہ کے دن یا کوئی خوشخبری یا کوئی نعمت مل گئی اچانک ایک نماز کے لیے ایک نماز کے لیے آ جاتا ہے یا کوئی بڑی مصیبت آ گئی تو لوگ بھی تعجب کرتے ماشاء اللہ آپ تو مسجد میں آ گئے کہتے کیا کروں یہ پریشانی وہ پریشانی یہ پریشانی گنانے لگتا تو آپ اللہ کو صرف پریشانی میں ذکر کرتے ہو اور خوشحالی میں نہیں ذکر کرتے ہو یہ تو زلیل ہے کہ انسان اللہ پر مکمل بھروسہ نہیں کرتا اللہ سہادی حال یہ بتائی اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگ کہ حال یہ ہے کہ وہ لوگ جب مصیبت انوں کے پڑھتی ہے تو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور جب خیر حالت میں رہتے ہیں تو اللہ کو بھول جاتے ہیں اللہ بھائی مسلم در جا رب منی بن علیہ کے جب کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ کو انامبت خوشو کے ساتھ دعا کرتا ہے تم میں ادا خمت من ہو نسی ماں نے قبل لیکن جب اللہ اس کو کوئی نعمت دے دیتا ہے تو انسان اللہ کو اس بات بھول جاتا ہے تو یہ بڑی غلطی ہے بہت سے لوگ سے کہتے دعا مانگو کہتے ہیں کون چیز کے اللہ نے ساری چیز ہمیں دے دی بھائی کیا صرف دعا مانگنے کے ہوتا ہے کہ دعا میں اللہ کی تعریف نہیں ہوتی ہے کہ آپ کی دعا آپ کی نعمت جو اللہ نے آپ کو دی ہے آپ کو کیا پا آپ کے پاس گارنٹی کہ ہمیشہ رہے گی اس لیے آپ دعا مانگو کہ اے اللہ یہ نعمت جو مجھے میرے پاس ہے اس کو باقی رکھ اللہ اس کو صحیح استعمال کرنے کے توفیق دے اے اللہ اور مزید دو اور آخرت کی دعا بھی مانگو کہ اے اللہ مجھے جنت نصیب فرمائے اللہ جب موت آ تو اچھی موتا ہے تو انسان اس طرح دعا بھی کر سکتا ہے تو ہر حال میں اللہ سے دعا مانگنی چاہیے اور صرف مصیبتوں میں دعا کرنا یہ مومنوں کا حال نہیں ہے اللہ کو سمحا تعالی، کے سماطہ کافروں کا حال بتائی بلکہ اللہ سماعت اعلیٰ حضرت ذکیریہ کی تعریف کی ہے کیا ہے انکان کیا ہم لوگ کی دعا کرتے تھے رغبن یعنی ترغیب خوشحالی میں دعا کرتے تھے اور رہبا خوف کے حالت میں بھی تو ہر حالت میں انسان اللہ سے دعا مانتا ہے چوتھی یہ غلطی یہ ہے کہ بہت سے لوگ دعا جب بولوں کی ضرورت پڑتی ہے تو اپنے دعا پر اہتمام نہیں کرتے دوسرے لوگوں پر اہتمام کرتے ہیں اور یہ بہت بڑی غلطی ہے آپ دیکھو گے انسان مصیبت میں آ گیا تو فوراً امام کے پاس دوڑتا ہے کسی عالم کے پاس آنے میرے لیے دعا کر دو بھائی آپ بھی کرو کہتے میری دعا نہیں لگتی یہ تو غلط ہے انسان خود دعا مانگے اور دوسرے سے بھی دعا کروا سکتا ہے یہ نہیں حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول سے لوگ کرواتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحاب کرام بھی صحاب کرام دوسرے سے کرواتے تھے جو ہے لیکن کہیں نہیں آتا کہ وہ خود اپنے لیے دعا نہیں کرتے تھے تو اس لیے بہت سے لوگ مصیبت میں رہتے پریشان جب کوئی کہتا کہ گڑ گئی آپ کہ میرے لیے کبھی دعا نہیں کرتے تو یہی حالت ہوگی کہیں غلط ہے تم خود کرو اپنے لیے اور دعا اللہ کی تعریف کرتے مانگ کر کے مانگو پھر دوسرے آدمی سے تم بھی کہلواؤ کہ آپ کے لیے دعا کرے تو لیکن یہ, یہ اپنے دوسروں پر اعتماد کرنا یہ بھی ایک بڑی غلطی ہے اسی طرح بڑی غلطیوں میں یہ ہے جو لوگ دعا میں کرتے ہیں کہ وہ لوگ جل بازی جیسے میں نے بتایا کہ جل بازی کرتے ہیں ایک دو بار ایک دو بار دعا کریں گے اس کے بعد مایوس ہو جائیں گے کہ یار میں دعا کرتا ہوں لیکن اللہ میری دعا قبول نہیں کرتا ہے اس لیے چھوڑ دیتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ادعو اللہ وانتم موقنون فرمات کی دعا کرو اور دل میں یقین رکھو کہ اللہ دعا آپ کی قبول کریں گے پھر اللہ کے رسول اور باتیں کی آخری میں کہیں کہ اللہ سبحانہ خان وہ اللہ سب و سے جب بھی مانگو تو جزب اور حزم کرو اللہ کوئی مجبور نہیں کرتا تو جب بھی مانگو تو آزم کرو اور یقین مانو کہ اللہ قبول کریں گے لیکن کس دعا میں ایک بار دو بار تین بار دس بار دو سال دس سال دعا کرو کیا حرج ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب بھی دعا مانگو گے تو اللہ سے قریب ہو جاؤ گے اور اللہ قبول کریں گے لیکن ہم لوگ آج کے افسوس کے بعد دعا سے ایسے ہم لوگ نا امید ہو جاتے ہیں لگتا ہے کہ ایک از ایک بڑی بھاری چیز کوئی لوگ میں ہم میرے پاس سے کہ آتے ہیں حالات دیکھا جاتا ہے کوئی مصیبت کے بتاتا یہ پرشکت ہے دعا کرو تو لگتا کہ میں نے ایسی ان کو اسی بات بتا دی کہ ناممکن بات ہے کہ یار دعا کیا ہے بلکہ یہ کرو وہ کرو یہ پڑھ دو وہ پھونک دو غلط ہے دعا وہی خیر ہے اور دعا سے ساری بلائیں ختم ہوتی ہے اللہ کے رسول فرمت مانس کہ دعا اس چیز کو اس مصیبت کو ٹال دیتی ہے جو یعنی یہ مصیبت جو اتر چکی ہے آ چکی ہے اور وہ مصیبت کو دفع کرتی جو ابھی تک آئی نہیں انسان کبھی کبھی مصیبت میں رہتا ہے میں مثال دیتا ہوں مصیبت میں رہتا ہے دعا کرتا کہ اللہ میری بیماری ختم کرو اور اللہ سبحانہ و تعالی اس کے لیے یہی لکھی تھی کہ اس کی بیماری ہر سال بڑھے گی لیکن دعا کی برکت سے بیماری اپنی جگہ پہ رکی آگے نہیں بڑھی انسان کو کیا احساس ہوتا کہ میں نے دعا کی اور بیماری ختم نہیں ہوئی اور نہیں جانتا کہ ہو سکتا اللہ سو اس کے لیے اور بڑی مصیبت لکھی تھی لیکن کیونکہ وہ دعا کر دی اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوسری مصیبت کو ختم کر دی تو کسان جلد بازی نہ کرے ہمیشہ اللہ سبحانہ و کے احکامات پر بھروسہ کرے اللہ سبحانہ و تعالی ضرور ایسا کی دعا قبول کرے گا اسی طرح جو غلطی ہوتی ہے دعا میں کہ بہت سے لوگ گناہ کی دعا مانگتے ہیں دعا مثال کے طور پر کیا اب ایک انسان آج کل افسوس کے بات یہ کہ برائیاں ہم لوگ برائیاں کرتے ہیں اور اس میں خوش بھی ہوتے ہیں جیسا کہ میں نے ایک مثال دی وہ سے لوگ برائی کرتے ہیں اب دیکھو کہ جو گانا گاتا ہے ناچتا ہے کوئی کہتا ہے تمہارے ناچ بہت اچھا کہتا ہے کہتے ہیں الحمد اس میں اللہ کے حمد کیا کہتے ہیں یہ ایک بری چیز ہے ایک انسان گندگ غلط کام کرتا ہے تو ماشاءاللہ ما اللہ لگائے رہتا ہے کہ آپ کی آواز بہت اچھی ہے عورتوں سے بھی تمہاری بھی خوبصورتی تم خوبصورت اس طرح تعریف کرتے اور عورتیں خوش ہوتی ہیں اگر اجنبی آدمی ہو کیونکہ انسان جب بحاشی اور برائی دل میں بیٹھ جاتی ہے تو سر اس کو اچھا سمجھنے لگتا ہے تو اسی لیے برائی کی دعا کبھی نہیں کرنی چاہیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ انسان کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک وہ برائی اور قطعات یعنی یہ قطع رحمی کی دعا نہیں کرتا تو جب تک اس کی دعا قبول ہوتی ہے تو سوچئے کہ انسان حرام دعا مانگتا ہے کہ اللہ فلا آدمی کو اس کے ساتھ یہ مصیبت ڈال دے بھائی وہ آپ ظالم و وہ مظلوم ہے تو یہ آپ کی بد تو اللہ قبول نہیں کرے گی ایک انسان غلط کام چاہتا ہے یا کسی عورت سے غلط کام کرنا چاہتا ہے دعا کرتا دل میں کہ اللہ ہمیں وہ وہاں تک پہنچا دو یا کوئی غلط کام کرنا چاہتا ہے کہ اللہ ہمیں یہ دے دو ایک انسان بینک میں یا حرام جگہ میں کام کرنے کے لیے پریشان رہتا ہے دعا بھی کرتا صبح شام کہ اللہ وہ اس حرام جگہ میں میری نوکری لگا دے یہ دعا کرنا حرام ہے یہ چاہتی ہے دعا میں لیے اللہ سبحان ہوتا قبول نہیں کرتے ہیں اس لیے حرام کی دعا کبھی نہیں مانگنا چاہیے اور اللہ کبھی قبول نہیں کریں گے چاہے وہ انسان بد دعا ہی دیتا ہے کسی کو تو یہ حرام ہو تو قبول نہیں کرتے ہیں اسی طرح غلطیوں میں یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ تجاوز کرتے ہیں دعا, دعا میں تادی کرتے ہیں اور تاددی یعنی جتنا مانگنا چاہیے اس سے بڑھ کر انسان مانگتا ہے اور تادی کے بہت سارے صورتیں جیسا کہ ایک تادی کی شکل میں یہ ہے کہ انسان وہ چیز مانگے اللہ سے مانگے جائز ہے اللہ سے کچھ بھی مانگ سکتے ہو لیکن جو اللہ سبحانہ نظام کے خلاف بنائی ہے ایک انسان دعا کرتا کہ اللہ میرے والد جو مردہ ہو چکا اس کو دوبارہ زندہ کر دے اللہ تو کر سکتے کہ نہیں کر سکتے ہیں لیکن اس طرح دعا مانگنا یہ تادی غلط ہے کیونکہ اللہ کے ایک نظام ہے کہ جو مردہ ہوتا ہے وہ دوبارہ زندہ نہیں ہوتا انسان دعا کرتا کہ اللہ میری گھڑی کو سونا بنا دے اللہ کیوں کر سکتے ہیں لیکن یہ تادی ہے انسان اس طرح اللہ سمان نے کہ اس طرح دعا مت کرو اسی طرح تعدادی کے دوسرے قسم کے انسان زیادہ دعا میں تفصیلات کرے آپ یعنی جب کوئی چیز مانگو تو عام مانگو اتنا زیادہ اللہ پر شروط شرط لگانا یہ غلط ہے بھائی مثال دیتا ہوں حضرت بن ابی عقاص کے ایک بیٹا فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد کے سامنے دعا کروں اللہ مجھے جنت میں یہ نعمت دو وہ دو یہ دو اپنے گنانے لگے تو کہنے لگے بھائی یہ کیا مانگ ہے تم دعا مانگو کہ اللہ مجھے جنت دو جو بھی جنت میں آپ کو مل جائے گی لیکن یہ سفید پورے مل جائے اور یہ باغہ اتنا ہی درخت ملے اتنا ہی گھر اتنا ہی لمبا چوڑا یہ آپ کو کیا پتا آپ تو مانگنے؟ مانگتے ہو تو اللہ سے جنت کے سوال کرو یہ ساری چیزیں مل جائیں گی تو اسی لیے صاحب اکرام اس سے یہ تعدی ہے اسی لیے بچو خدالت عبید کے بے بیٹا جو آ کرنے لگے کہ اللہ فلا کلر کے مجھے یہ چیز دو جنت میں فلا کلر کی یہ چیز فلاں چیز کی یہ کہا یہ سر نہیں کو نوکری کی ضرورت ہے اینا کہ اللہ مجھے یہ نوکری فلا نوکری دے دو جس کا آپ اس چوتھے منزلے پہ رہے اور جیسا کہ میں شاردے میں رہے نہیں آپ دعا مانگو کہ اللہ مجھے جو مناسب ہے مجھے عطا کرو فلا آپ کے آنکھ کہیں لگ گئی تو وہ اس کے لیے دعا کرو لیکن اس پہ شرط لگاؤ کہ یہ کرے اتنا گھنٹے سے اتنا گھنٹے تک ڈیوٹی رہے اتنا تفصیلات کرنا والا کہتے تعدی ہے کیونکہ آپ اللہ سے مانگتے ہو اور اللہ جانتے کہ آپ محتاج ہو تو اللہ آپ کے لیے بہتری ہے اختیار کریں گے جو مناسب اللہ وہی اختیار کریں گے کوئی خراب چیز اللہ آپ کو نہیں دیں گے تو یہ تعدی ہے اسی طرح دعا کی غلطیوں میں یہ ہے کہ بہت سے لوگ دعا جب کرتے ہیں بد دعا دیتے ہیں بد دعا دینے کی عادت ختم کرنا چاہیے ہم لوگ آج کل اپنا چھوٹی میں بیوی میں یا باپ بیٹے میں یا ماں اولاد میں لڑائی کچھ ہوگی اختلاف ہوگی تو بد دعا شروع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے کہ لاتو کہ تم لوگ اپنے نفس پر بدعا نہ دو نہ اپنے اولاد پر دعا دو بد دعا دو نہ اپنے اموال میں بد دعا دو کہیں ایسے وقت نہ ہو جائے کہ اللہ صحافی قبول کے وقت دعا قبول کرتے ہیں وہ وقت ہو جائے پھر اللہ سبحانہ خانتا تمہارے دعا قبول کرے اور تم بر برباد ہو جا اور آج کل عموماً ماں اور اولاد میں ہی ہوتا ہے ماں زیادہ ناراض ہوگی تم بدو کو بدوا دیتی ہے لڑکوں کو بدعا دیتی ہے کہ تمہاری شکل اللہ آبے اس کے بعد ہمیں نہ دکھائے تمہارے ساتھ یہ ہو جائے حالانکہ وہ اسی وقت کی ناراض رہتی آدھا گھنٹے بعد وہ استغفار کرنے لگتی ہے کہ میں نے کیا بدوا دے دی ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا تو آپ کو کیا پتا کہ آدھے گھنٹے میں جو تم نے دعا کی ہے اللہ پورا قبول کرنے تمہاری وجہ سے اور کتنا مارا اس طرح ہوا ہے لیے انسان بدوا اپنے اوپر نہ کرے بہت سے لوگ جب کچھ مصیبت میں ہو جائے, ہم مر جائے تو ٹھیک ہے موت ہو جائے تو موت چھٹی تمہیں مل جائے یا تو بیوی کو بدو اس طرح غلط ہے بدوا عادت نہیں بنانا چاہیے کب بدوا انسان دے سے کچھ حالات میں جائز ہے کہ کپڑوں پر بدوا دینا ہے کوئی بڑی مصیبت ہو تو ٹھیک ہے لیکن انسان بغیر صرف دنیاوی چیزوں سے انسان الجھن میں آ جائے اور بدوا دے یہ بالکل غلط ہے اور یہ بہت بڑی غلطی اور یہ حرام ہے بلکہ اگر انسان اس طرح کرتا تو اسے گنہگار بھی ہو جائے اسی طرح غلطیوں میں سے یہ بھی بہت سے لوگ جو دعا میں بدعات ایجاد کر دی اور یہ بہت بڑی چیز ہے بدعات اسی لیے اکثر دعا ہم لوگ کے قبول نہیں ہوتی ہے کیونکہ ہم لوگوں نے اس میں ایجاد بہت کر دی اور اس میں جو بڑی بدعت یہ ہے جو اکثر ہوتا ہے کہ ہم لوگ ہر کام کے لیے خاص دعا لگا لی بھئی دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ دعائیں ثابت ہیں صبح کی دعا شام کی دعا مسجد داخل ہونے کی دعا نکلنے کی دعا اولاد مثال کے طور پر اولاد کے لیے دعا کرو بیوی سے ملنے کی یہ دعا کرو چھین کے وقت یہ دعا کی یہ سابت ہے لیکن کچھ لوگ یہ اتنا پسند نہیں کرتے بلکہ آپ دیکھو گے کہ ان لوگ ہر کام میں بتا ایجاد کر دی اب جیسا کہ جو سنت اس کو تو ایک تو ختم کر دی اس کے علاوہ اور بدعات ایجاد کر دیں اولاد نہ ہونے میں یہ دعا پڑھو اولاد اگر آپ کو گورے چاہیے تو یہ دعا کرو اگر آپ کو مثال کے طور پر یہ چاہیے تو یہ دعا کرو اگر آپ کو یہ چاہیے تو یہ کرو اور کتنا کتنا دعائیں ہیں اور اس میں بلکہ تاویزیں اس میں جھاڑ پھونک جو غلطیاں ہوتی ہیں یہ بھی الگ ہے یہ دعا بدعات جو دعا اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے اس کو خاص حالات پہ لگانا یہ بھی غلط یعنی آگ جیسا کہ ہم نے بھی ذکر کی ہے کہ جو ثابت ہے وہ بس ثابت ہے لیکن اب ہم لوگ عادت بنا لیں کہ ہر ٹائم مزید اپنے طرف سے دعائیں کرے یہ حرام اور یہ بدعت ہوتی ہے آصورہ کے الگ دعا ہے شب برات کے الگ دعا ہے شب قدر کے الگ الگ مزید دعائیں لوگ پیش کی ہیں اللہ کے رسول پر درود بھیجنے کے الگ الگ الفاظ استعمال کیے ہیں جمعے کے الگ الگ خاص دعائیں استعمال کی ہیں ہر نماز کے بعد الگ الگ دعائیں لوگ نے ثابت کر اور لوگ باقاعدہ وہی پڑھتے ہیں آپ دیکھو کہ نماز بعد کھول کے کتاب اور کہیں گے یہ پڑھنا ضروری ہے کیوں کہتے لوگ کہتے ہیں بھئی لوگ کو کہنے دو اگر انسان کوئی خاص دعا خاص وقت میں لگا دیتا ہے تو یہ بھی ہوتی ہے جہاں خاص ہے ثابت ہے وہیں خاص کرو لیکن انسان اور مزید کرے یہ سنت کے خلاف ہے مثال میں دیتا ہوں حدیث میں آتا ہے یا حضرت ابلمن عمر کے جو واقعات ایک آدمی حضرت ابلمن عمر کے سامنے اس کو چھیک آئے تو چھینک آنے کے بعد کیا دعا الحمد للہ تو ایک آدمی جیسا کہ الحمدللہ اور اللہ کے رسول پر وسلم علی رسول اللہ اللہ کے رسول پر بھی درود بھیجنا لگ تو کہنے لگے یہ تمہارا کام یعنی فعل تو اچھا لگ رہا ہے لیکن یہ چیز کا ہم لوگوں کو حکم نہیں دیا گیا یعنی اس حالت میں درود بھیجنا غلط بلکہ کب درود بھیجو عام اوقات میں یہ چھین میں کیوں لگاتے ہو ہم لوگوں کو چھین میں صرف حمد کہنے کے حکم دیا گیا آپ الگ سے مزید دعا اس کو کیوں بڑھاتے ہیں. اسی طرح آپ عموماً ہم نماز میں دیکھو گے ہر عبادت میں لوگ اضافہ کر لیں اس لیے پہلے دعا کی جو کتابیں ہوتی تھیں بہت چھوٹی ہوتی تھی اب دیکھو گے ماشاء کتنا موٹی ہوگی اور ہر وقت کے اتنا اتنا اور ایسے دعا کی انسان اگر پڑھتا ہے ایک دو بار اس کے بعد تھک جاتا ہے کہتے ہیں کچھ یاد ہی نہیں ہوتا ہے نہیں دعا اتنا آسان ہے کہ ہم لوگ اس کو یاد کر سکتے ہیں اسی لیے یہ بدعات میں ہیں. اور بہت سے بدعات اسی طرح ہیں کہ لوگ جماعی طور پر دعا کرتے ہیں اجتماعی طور پر دعا کرنے کے اجتماع ہونا یہ بدعت ہے لیکن اگر بائی کوئی جمع ہو گئے اور کبھی کوئی کر لیا تو کبھی معاف ہے مثال کے طور پر یہ درس کے بعد یا خطبے کے بعد کوئی امام بیان کرنے کے بعد ایک دو آگ کر لیتا لوگ عام ہی کہتے کوئی حرج نہیں لیکن خاص جمع ہونا دعا کے لیے جیسا کہ ہم لوگ آج کل ہوتا ہے اب دیکھو گے ہم لوگ یہی ہوتا ہے ایک بلڈنگ میں کئی گھر کئی پلیٹ ہوتے ہیں خاص کر عورتیں یہ کرتی ہیں دیکھو آج اس فلیٹ میں سب آزار عورتیں جمع ہوگی قرآن خانی کریں گے اس کے بعد جماعتی طور پر الٹی سیدھے دعا کریں گے پھر اس کے بعد کھانا شروع پھر دوسرے گھر میں اس طرح سلسلہ جاری رہتا تو اجتماع صرف دعا کے لیے کرنا اجتماعی طور پر یہ سنت کے خلاف ہے اور صحاب کرام کبھی دعا کے لیے جمع نہیں ہوتے تھے تو کیا کرنا ہے خود بخود اپنی دعا کرو کیونکہ جب ایک انسان دعا کرتا ہے اور باقی لوگ آمین صرف کہتے ہیں کو سمجھ میں نہیں آتا جب آپ کو سمجھ میں نہیں آیا اور آمین کہہ دی تو پھر آپ کی دعا قبول نہیں کیونکہ بتایا کہ شروع میں ایک انسان سمجھ کی دعا مانگے اور ہم لوگ بغیر سوچ سمجھ کے جو آمین آمین کہتے ہیں آنکھ بند ہو رہی ہے کوئی دعا مانگ رہا بدعا بھی اگر بیچ میں دے دے تو آمین بھی لوگ کہہ دیتے ہیں کیا پتا ان لوگوں کو تو اس لیے سوچ سمجھ کے اگر آپ اگر میں دعا کرتا ہوں مثال کے طور پر آپ کو سمجھ میں آئے آمین کہو تو سمجھو آپ نے دعا کی لیکن اگر میں دعا کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں نہیں آیا تو آمین کہ بے کار یعنی آپ نے دعا ہی نہیں کی ہے نہ اس دعا کی فصیلت آپ کو ملی تو اس لیے طور پر جمعہ تھا ہونا اس طرح غلط ہے اسی طرح آپ دیکھو گے بہت سے لوگ دعا جب کرتے ہیں ہاتھ اٹھانے کے بتائیں گے کہ دونوں ملا کے اٹھانا چاہیے ہاتھ اٹھانے میں بھی غلطیاں ہیں جب بدوا ہوتی تو ہاتھ الٹا کر دیتے ہیں یا کسی بھی طریقے سے کچھ لوگ بدوا جب دیتے ہیں یا جہنم سے بچنے کے تو ہاتھ الٹا کر وہیں کہاں سے آیا ہاتھ اٹھاؤ جہاں اللہ کا رسول وہ ہاتھ اٹھائے وہاں اٹھاؤ اور عام دعا میں اور کچھ دعا میں اللہ کا رسول ہاتھ نہیں اٹھاؤ اس میں نہیں اٹھانا چاہیے تو اسی دیکھیے عبادات کس طرح اسی طرح غلطیاں یہ ہے کہ بہت سے لوگ چلاتے چلا دعا مانگتے ہیں یہ بھی وداعت میں ہے بھائی آپ کو دعا مانگنا ہے تو آپ نہ بالکل دل سے مانگو نہ آپ بالکل چلا کے ہلکے سے آواز نکال کے دعا مانگو اللہ مغلفی میں اسی لیے صاحب کرام اللہ کے رسول کو دعا کی یعنی یاد کی یعنی کیونکہ اللہ کے کی رسول دل میں اس طرح نہیں بہت سے لوگ آپ دیکھو کہ منہ بند ہے ہاتھ اٹھاؤ بس اس طرح دعا مانگے منہ نہیں ہے زبان تو کہیں گی دعا نہیں تو آپ تفکر سوچ رہے ہو بلکہ دعا زبان سے پڑھنا چاہیے یہی سنت ہے تو یہ نہیں دیکھیے دعا کی کتنا اہمیت اور عظمت اسلام میں لیکن ہم لوگ اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کمتری کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جب کوئی بھی کوئی کسی سے کہتا ہے دعا ماں کہتے یار بہت یا دعا بہت میں کر چکا ہوں اس لیے دعا نے قبول ہوتی ہے اس لیے انسان جل بازی نہ کرے جلد بازی کرنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے اس سے حدیث صلی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انسان جل بازی نہ کرے کیونکہ جل بازی کرنے سے انسان مایوس ہوتا ہے اور اللہ کے رحمت سے وہی مایوس ہوتا ہے جو مکمل مومن نہیں ہے تو اس لیے میرے بھائی دعا کس سے بچنا چاہیے کوئی کہتا ہے مجھے کیا پتا ہے کس طرح کرنا چاہیے بہت ہی اچھی چیز اور بار بار ہم لوگ کہتے ہیں آپ کو نہیں ہے تو آپ پوچھ لو کہ کی کیا کرنا ہے فلاں میں فلا فلا چیز میں کیا کرنا ہے بہت سے لوگ بلکہ الٹا غصہ ہوتے ہیں آتے کہ یہ دعا صحیح کہتو نہیں یہ دعا صحیح نہیں یہ دعال نہیں تو کہتے ساری دعا تک نہیں کہتی تو ہم لوگ کون سی دعا مانگے کہیں گے بھری ہوئی کتابیں اللہ کے رسول سے ثابت ہیں وہ نہیں پڑھتے ہو آپ وہی دعا صرف مانگتے ہو جو غلط کتابوں میں جو صحیح کتابوں میں نہیں وہی مانگتے ہو اور جو اللہ کے رسول سے ثابت ہے مانگتے ہو اتنا اچھی اچھی دعا ہے کہ اگر انسان سمجھ کے پڑھے تو بہت ہی انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ انسان کے پوری حادت پوری ہو گئے اس کے بعد یہاں ایک مسئلہ ہے کہ دعا کے اقسام کیا ہے دعا دو کسی اور یہ میں نے اشارہ کی ہے اس میں ایک کہتے دعائیں معصور اور ایک کہتے غیر معصور معصور اور غیر معصور میں کیا فرق ہے یعنی اللہ کے رسول سے وہ ثابت ہے تو وہ دعا عربی میں پڑھنا چاہیے اور اسی انداز اور اسی وقت میں پڑھنا چاہیے مثال کے طور پر باتھ روم جانے کے کون سے دعا پڑھی جاتی ہے من اللہ خوبصورت بسم اللہ اللهم انی اعوذ بک من الخبث خواہش دو دعا بسم اللہ پھر اللہ, اللہ, اللہ خود خباعد اب یہ دعا اگر کوئی انسان کہتا ہے یہ اللہ کے رسول سے ثابت ہے تو اس کو کہتے ماثور چھی کے دعا مسجد داخل ہونے کے دعا سونے کے دعا اٹھنے کے دعا بیٹھنے کے مجلس سے اٹھنے کے دعا میں ایک مسلمان جب دوسرے سے ملتا السلام علیکم جو پڑھتا یہ بھی ایک قسم کی دعا ہے گاڑی میں یا کسی چیز میں سوار ہو کے انسان جب بیٹھتا تو وہ بھی دعا ہے حج عمرہ میں جو انسان جو بھی عموماً پڑھتا اللہ کے وہ بھی دعا معصور ہے نماز میں جو سبحان رب اور بلانا صبح بالعدین دعائیں صفتہ رقو میں جو پڑھی اس کو دعائیں ماثور کہتے ہیں وہ ضروری یہ ہے کہ ہم لوگ عربی میں پڑھیں انسان اپنی زبان میں نہ پڑھے اللہ کہ اگر اس کو موقع نہیں ملا یاد کرنے کے تو انسان معنی سے کہہ دے تو انشاءاللہ ہو ارے مقبول ہے لیکن انسان حتی تلکان کوشش کرے جب آپ کو مثال کے طور پر چھینک آ جائے تو کیا کہنا ہے الحمدللہ تو الحمدللہ کے معنی کیا ہے یعنی میں اللہ سبحانہ و تعریف کرتا ہوں تو اس نے کہا ہم جو چھ میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں دوسرا جواب دیتا ہے یار ہم اللہ کے بجائے اللہ تم پر رحمت نازل حاضر کر کہیں گے معنی تو صحیح ہے ہم نے بتایا لیکن یہ طریقہ غلط ہے کیونکہ یہ دعا اللہ کے رسول سے ثابت آپ کو اسی الفاظ سے پڑھنا چاہیے بڑھانا گھٹانا غلط ہے اور دوسرے شرط یہ ہے کہ وہ اسی حالت میں پڑھنا ضروری ہے اگر انسان الگ وقت میں پڑھتا ہے نظام مسجد میں بیٹھنا چاہتا ہے تو اس کے ڈر ہے کہ کوئی جنات نہ آ جائے تو پڑھتا اللہ خبصی و خبر یہ بھی جنات کے انسان جنات سے محفوظ ہونے کی یہ دعا پڑھتا ہے کہیں گے یہ غلط ہے تم یہ یہ دعا صرف اسی میں ثابت ہے تم یہاں کیوں پڑھتے ہوئے سب دعا ہے سب پڑھ سکتے ہیں سب اللہ کی تعریف ہے کہیں غلط ہے تو اس کو دعا معفور کہتے جو خاص اوقات میں پڑھنا چاہیے دوسری قسم کی دعا جو غیر معصور ہے جو اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہوا الفاظ تو آپ جب پڑھنا چاہتے ہو پڑھ سکتے ہو کسی بھی زبان میں جہاں اللہ کے رسول اجازت دی مثال کے طور پر انسان جب طواف کرتا تھا تو طواف میں بتا دیا کہ کچھ بھی دعا مانگو کوئی خاص دعا نہیں ہے سوائے رکنے یا مانی سے حجر تک ربنا آتے نہ پھر دنیا ہنسنا پھر آخرت یہ عذاب وکیل اتنے سے پڑھنا کچھ لوگ بڑھاتے ہیں جنت مال ابرار یہ سب بتا غلط اتنا ہی پڑھنا یہ اللہ کے رسول پڑھتے تھے لیکن باقی انسان کیا پڑھے جو آپ کے دل میں ہے اپنی زبان میں اپنے الفاظ میں اپنے جو بھی دل کی حاجت ہو وہ کرو یہ غیر معصور ہے آپ کے لیے گنجائش ہے جو بھی کرنا ہے نماز میں بھی پوری دعا جو نماز میں سب معفور ہیں سب وہی الفاظ سے تابوت کرنا چاہیے سوائے دو جگہ ایک سجدے کے حالت میں اور ایک تشہد سلام سے پہلے تشاہد کے بعد سلام سے پہلے یہ دو جگہ جگہ انسان جو بھی دعا مانگنا چاہے دعا کرے اپنے الفاظ میں تو اس لیے یہ دعا کی یہ طریقہ یہ بھی ضروری ہے اور جب انسان یاد کرے کوئی دعا کہ جو عربی میں اس کے معنی سمجھ لے تو یہ دعا اللہ سبحانہ قبول کریں گے آخری یہ مسئلہ ہے اس کے بعد اختتام کریں گے کہ دعا قبول ہونے کی کیا شکل ہے جیسے کہ میں نے بتایا کہ بہت سے لوگ جلد کرتے ہیں شادی کل ہے یا دو دن بعد ہے یا انسان منگنی ہونے والی تو دعا کرتے کہ اللہ میرے اس لڑکی سے شادی کرا دے چاہے جیسے میری منگنی ہو جائے اب انسان گھر والے چلے گئے وہاں بات چیت نہیں ہوئی کینسل ہو گئے واپس آئے تو لڑکا غمگین کہہ دے میری دعا تو میں نے کتنا کی ہے پوری رات میں نے دعا اللہ سے کی ہے اللہ میری دعا قبول نہیں کی میں نے مثال دی ہے کہ یہ بہت صحیح سے ہوتا ہے کہ نہیں نوکری ملتی ہے انسان اس میں انٹرویو دیتا ہے پاس بھی ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے پھر اس کے لیے خوب دعا کرتا ہے پھر لیکن دوسرے دن آتا ہے کہ بھائی آپ کو آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں تو انسان کے دل ٹوٹ جاتا ہے کدھر کیا اللہ سے تب بھی میں دعا مانگتا تو اللہ پوری نہیں کرتے کہیں گے غلط ہے انسان وہی جو کہتا جو یہ نہیں جانتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کی دعا کس طرح قبول کرتا ہے دیکھیے انسان جب بھی دعا کرتا ہے تو اس کے قبول ہونے کے تین شکل ہے یا چار شکل ہے یا تو اللہ سبحانہ و آپ کو وہی چیز دے حضرت عبادت کی ایک حدیث ہے اور ابو سعید خدری کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب بھی انسان کوئی دعا کرتا ہے حضرت ابو سعید خدری کا حدیث ہے کہ اس کے تین چیزوں میں سے اللہ ضرور ایک دے دیتے ہیں یا تو اللہ سبحانہ اور وہی چیز ان کو دے دیتا ہے آپ نے دعا کی اللہ مجھے فن جگہ میں نوکری دے تو اللہ نے دے دی مل گئی تو انسان خوش ہوتا ہے کہ دعا لگ جاتی ہے یا تو اللہ سبحانہ و تعالی اس سے اور کوئی بہتر چیز دیتا ہے ہوتا ہے کہ نہیں انسان نے آج کل دعا, دعا کی کہ اللہ مجھے فن کمپنی میں میری نوکری یعنی میری لگا دے اب انسان نہیں لگا پریشان ہو گئے خوب دو آنکھیں دل لگا کہ اللہ سے اور خوب دعا کی نہیں لگا ایک سال تک پریشان تھا ایک سال بعد خود بخود ایک خبر سنتا کہ وہ کمپنی بند ہوگی اور اس کی جہاں کمپنی دوسری لگی ہے وہ اس میں اگرچہ اس میں خوش نہیں ہے وہ سمجھتا کہ اللہ نے دعا قبول نہیں کی تو ایک سال بعد سنتا وہ جو پہلے والی بند ہو گئی تو انسان کا حال کیا ہوگا قدر الحمدللہ دیکھو اللہ نے جو میرے لیے خیر چاہتا ہے تو اسی لیے انسان جلد بازی نہ کرے اللہ سبحانہ و ہو سکتا ہے اس کے اور اچھا بہتر دیتا ہے اگر انسان علما مالک انسان دعا نہ کرتے اور ہو سکتا ہے اس ڈیوٹی اس لیکن کیونکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کی ہے تو اللہ نے اس کو اسی سے روک کر دوسری جگہ میں اللہ نے لگا دی یا اور تیسری یہ ہے یا تو اللہ سبحانہ اور اس سے اور, بڑا کوئی اور کوئی بڑی مصیبت ٹال دے ہوتا کہ نہیں انسان دعا کرتا ہے کئی چیز کے بارے میں کئی چیز اور اس کے بعد جانتا ہے کہ پلا جگہ اتنا بڑی مصیبت تھی اتنا یہ تھا یہ نقصان ہوتا وہ ہوتا تو اس لیے انسان بعد میں خوش ہوتا کہ الحمدللہ للہ میرا یہ نہیں ہوا جیسا کہ اللہ نے قرآن میں ذکر کی قارون کے قصہ اللہ نے ذکر کیا کہ قارون ایک اقبار نکلے تو اس لیے کمزور مومن لوگ کیا کہنے لگا دنیا او چاہنے والے کہ علیہ تعلیم اسلم اوت یہ قانون کاش ہم لوگ قانون کی طرح ہم لوگ بھی پا جاتے اللہ نے اسی صورت میں ذکر کی ہے جب ان کو برباد کیا گیا تو کیا کہنے لگے کہتے وہی کان نہ ہو چاہے خوش ہو گئے کہ اللہ سبحانہ و سے مفسد لوگ اسے بدماش لوگ کو پسند نہیں کرتا ہے اگر ہم لوگ بھی مالدار ہوتے تو اللہ ہم لوگ پر اس طرح عظام نازل کرتے اسے الحمدللہ ہم لوگ کے پاس نہیں تو اسی لیے انسان کبھی انسان غیب نہیں جانتا ہے تو یہ تیسری شکل یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و اس کے سر سے ایک بڑی مصیبت ٹال دیتا ہے اور چوتھے فائدہ اور اہم فائدہ کیا ہے انسان وہ قیامت کے دن وہ اللہ اس کو بدلہ دیں گے ایک انسان یہاں دنیا میں دعا کرتا کہ اللہ مجھے یہ چیز عطا کر اور دنیا میں نہیں ملی انسان سوچتا کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی یہ یہ نیکیاں آپ کی قیامت کے دن جب اللہ کے پاس جاؤ گے تو آپ دیکھو گے یہ ساری دعائیں جو ہم نے مانگی اس کے بدلہ اللہ قیامت کے دن دیں گے تو اسی لیے انسان یہ جان لے کہ جب بھی دعا مانگو گے تو اللہ سبحانہ مطالعہ کبھی تمہیں خاری ہاتھ نہیں چھوڑتے لیکن انسان جل بازی نہ کرے اللہ کے رسول بار بار کہتے کہ جلد بازی نہ کرو جلد بازی جب انسان کرتا ہے تو اپنے آپ کو بھی محروم کر دیتا ہے اور دوسروں کو بھی آپ دیکھیے انبیاء کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کی کہ اللہ اس مکے میں ایک نبی کو بھیجو تو اللہ نے کب قبول کی دو ہزار تین ہزار سال بعد اللہ کے رسول کب آئے شروع میں فوراً نہیں آئے حضرت ابراہیم جو اسماعیل کو چھوڑ کے آئے پھر اس کے بعد جب اسماعیل بڑے ہو گئے اور اسماعیل نبی بنے تو پھر کعبہ بنانے کے بعد یا اس سے پہلے دعا حضرت ابراہیم نے دعا کی کہ اللہ میرے نسل سے ایک مکے میں ایک کسی نبی کو بھیجو تو دیکھو کتنا سال بعد نبی آئے حضرت ایوب علیہ السلط والسلام جب بیمار ہوئے تو سال ہر روز دعا کرتے تھے کہتے علماء کہ اس کی بیماری کچھ علماء کہتے تین سال کچھ 5 سال کچھ زیادہ کچھ کم کچھ علما کہتے سترہ سال وہ بیمار تھے سوچیں کہ نبی سترہ سال دعا کرتے کہ اللہ بیماری ختم کر دے کب اللہ دعا, دعا کی کئی سو سال بعد یعنی کئی نہیں... سال بعد تو اس لیے انسان جل بازی نہ کرے اللہ سبحانہ ہوتا جو تمہارے لیے بہتر وہی دیتے ہیں اور کبھی کبھی انسان ایسی چیز مانگتا ہے جو اللہ جانتا کہ انسان کے لیے بہتر نہیں ہے اور یہی ہوتا ہے اللہ جانتے کہ اگر اس بندے کو ہم دے دیں تو اس کے لیے باعث مصیبت بن جائے گی اسی لیے انسان جل بازی نہ کرے لیکن اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا مانگی اکثر لوگ یہی کرتے ہیں کہ اللہ سے ایک دو بار دعا مانگی اللہ پوری دعا یعنی انسان سمجھتا کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی تو کیا کرتا ہے اس کے بعد اللہ کو چھوڑ کر بابا پیر یا کسی اور کے سامنے آ کے جھک جاتا ہے سمجھتا کہ میری اور یہی لوگ کرتے ہیں اب خود سوچئے کہ جو درگاہوں میں جاتے ہیں اپنے حادثات پوری کرانے کے لیے یا جو شرکیہ طریقہ کرتے ہیں وہ لک وجہ سے جاتے ہیں اس سے ان لوگ سے پوچھو آپ جا کے کہ آپ اللہ سے دعا نہیں کرتے کہتے یار دعا کرتا ہوں لیکن اللہ قبول نہیں کی ہے تم کیا کروں مجبور ہو کہیں گے تم اللہ پر کیوں بھروسہ نہیں کرتے ہو اللہ کرتے میں دعا قبول کرتا ہوں اور آپ کہتے ہو اللہ قبول نہیں کرتے ہیں تو یہ دلیل ہے کہ انسان جب جلدازی کرتا ہے تو اپنے آپ کو شر تک پہنچا سکتا ہے اور عموماً انسان جب مجبور رہتا ہے اور کمزور ہوتا ہے تو اکثر انسان شیر کرتا ہے آج کل ہی انسان خوف کی وجہ سے غلط طریقے سے جب جہالت ہوتی ہے تو انسان یہ دیکھو آپ دیکھو گے ہاتھ میں دھاگا گلے میں دھاگا یہاں کمر میں دھاگا کیا کیا ہوتا ہے پورے بدن میں آپ دیکھو گے اس وجہ سے کہ یہ چیز میرا بچے کو یا مجھے محفوظ کرے گا اور یہ بندہ جو ظالی میں نہیں سمجھتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کو اگر وہ پکارتا ہے تو اللہ خود بسی حفاظت کریں گے یہ چیزوں یہ چیز کرنے کا کیا ضرورت ہے اللہ شافی اور اللہ کافی ہے اسی لیے صرف وحد لا شریک کو پکارو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قرآن میں اگر آیات دیکھو اللہ بار بار یہی بتاتے کہ صرف اللہ سے مانگو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیں گے اللہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس پہ ہی سکھائے یا غلام اے غلام اے بچہ میں تمہیں چند کے سکھاتا ہوں آپ اس کو یاد کرنا اللہ کو یاد کر اللہ تمہیں یاد کریں گے اور یہی بات ہے ہم لوگ اللہ کو بھول گئے تو اسے اللہ عالیہ بھی ہم لوگ کو چھوڑ دی ادھر سالتفس عل اللہ جب بھی سوال کرو تو اللہ سے صرف سوال کرو اور جب مدد مانگو تو صرف اللہ سے مانگو تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہے لیکن ضروری ہے کہ انسان اللہ پر عقیدہ رکھے کچھ بھی ہو جائے پھر بھی یہاں وہاں نہ جائے صرف اللہ سے التجا کرے انشاءاللہ اللہ سبحانہ علیہ و اس کے لیے کافی قرآن کے عائد ہے اور میں یہ اللہ کا حسب جو اللہ سے پر توقل کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے اگر انسان یہ آیتوں پر ایمان نہیں رکھتا ہے تو اس کے اندر دلیل عقیدہ نہ اللہ پر اعتماد کرتا نہ اللہ پر بھروسہ ہے اور اس طرح کرنے والا جیسا کہ آیت ہے لَا إِلَّا الْقَوْمُ کہ اللہ کے رو اللہ کے رحمت سے وہی صرف شخص مایوس ہوتا ہے اور نا امید ہوتا ہے جو کافر ہوتا ہے یعنی اللہ پر مکمل طریقے سے ایمان نہیں رکھتا ہوں. مومن کیا عادت یہ کہ ہمیشہ اللہ کے پاس اللہ سے التجا کرتا ہے اور دعا صرف اللہ سے مانگتا ہے اللہ سے دعا کہ اللہ صحت عالیہ ہم کو سارے لوگ کو شرک سے بتائے اور خرافات سے ہم لوگ محفوظ رکھے اور اللہ علامت ہم کا عقیدہ مضبوط رکھے اور صلی اللہ علیہ محمد